الحمد لله نحمده وننصره وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما راى الكريم الذي خلقك فصاغك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تقذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار, لفي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما دراك ما يوم الدين ثم ما دراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يوميذ لله صدق الله العظيم والله سل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصدق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ہر انسان کی زندگی میں سستی غفلت پیدا ہو جاتی ہے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی عظمت و بریائی کا احساس پیدا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد غفلت والا ماحول ہے بعض جگہ گناہوں والا ماحول ہے بعض جگہ کبھی صغیرہ گناہوں والا ماحول ہے اور بعض جگہ تو کبیرہ گناہوں والا ماحول تو اس لیے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے طبیعت میں بہت زیادہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا نمال میں بسو سے آتے ہیں خیالات آتے ہیں دنیا کی سوچیں آتی ہیں وضو کر لیا مسجد میں چلے گئے جماعت میں کھڑے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ تار نہیں جڑتی یارب میں بڑے عذاب میں ہوں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں یارب میں بڑے عذاب میں ہوں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور حجاب میں ہوں پردے میں ہوں اللہ کی یاد ہی دل میں نہیں جا رہی تو ان اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ سے غافل ہے اب یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور احساس نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا بازار میں گھوم رہا ہوں بازار کے گھر کے ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے اور کئی کئی سالوں سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا استحظار نہیں ہے یعنی اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ دل میں بات اچھی طرح بیٹھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی کیا عظمت شان ہے کبریائی ہے کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھک رہی ہے اور بندے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں تو اللہ کی عظمت کی بریائی کا احساس پیدا کر کے نماز پڑھے تو پھر صحیح معنوں میں نماز کا مزہ آتا ہے شروع ہی سے اللہ تعالی ہماری تربیت فرماتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے اس طرف اب دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو کیا آواز سناتے ہیں اللہ اکبر کہیں آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ حالانکہ اس بچے کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ وہ کوئی بات سن کے متاثر ہو سکتا ہے شعور ہی نہیں اس کو ابھی لیکن اس کے دل کی تختی کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے چلنے پھرنے لگتا ہے تو وہ ازان کی آواز مسجدوں سے سنتا ہے لیکن اس کو باتیں کرنے کا چسکا وہ باتیں کرنے لگ گیا وہ باتیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے ماں اس کو کہتی چپ کرو اللہ اکبر ہو رہی ہے پھر بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے آزان کی اس کو سمجھ نہیں ہے اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ اکبر ہو رہی ہے چپ کر کے بیٹھ پھر اس کے بعد وہ تھوڑے عرصے بعد نماز سات سال کا ہوتا ہے نماز اس کو پرانی سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نماز کی نیت بندو ہو اللہ سب سے بڑا پھر وہ بچہ دکان پہ کبھی مرغی لینے جاتا ہے تو وہ مرغی والا تکبیر پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پھر سنت ہے جب کبھی اونچی چیز پر چڑھے سیڑھیوں پہ چڑھے پہاڑ پہ چڑھے تو کیا کہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا پھر کبھی میدان جنگ میں جنگ ہو تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر نماز جنگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں امن میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور پانچوں نمازوں میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ, اللہ, اللہ اکبر سجدے میں اٹھتے ہوئے اللہ, اللہ, اللہ, اکبر. اللہ اکبر یہ جو اتنی اللہ اکبر ہر رقط میں کہلواتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا کہ کوئی اللہ اکبر اتنا مشکل لفظ ہے کہ یاد نہیں ہوتا یا سمجھ نہیں آتا <تصفح> اللہ اکبر کوئی مشکل لفظ ہے کہ سمجھ نہیں آتا یا یاد نہیں ہوتا سمجھ بھی آتا ہے یاد بھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر وہ اس لیے کسرت سے کہلواتے ہیں تاکہ اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا ہر وقت دل میں احساس بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ اتنی دفعہ ہم ہمارے معاشرے میں ہر طرف اللہ اکبر ہو رہی ہے لیکن کیونکہ دنیا کی محبت دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھ رہی پیالے میں پہلے ہی سے پانی سے بھرا ہوا ہو اس میں دودھ ڈالیں شہد ڈالیں وہ نیچے گرنے لگ جائے گی تو دل کے پیالے میں دنیا کو بھرا ہوا ہے اس لیے اللہ اکبر دل میں بیٹھتے ہی نہیں یعنی ہم اپنی زندگی میں دس سال کی عمر تک سینکڑوں دفعہ اللہ اکبر سن لیتے ہیں مسجدوں میں نمازوں میں لیکن وہ دل میں نہیں بیٹھتا اب تو ہماری عمریں تیس سال پچاس سال تک ہو رہی ہیں لیکن دل میں اللہ اکبر بیٹھ نہیں رہا جم نہیں رہا اللہ اکبر اس لیے کہ ہم جمانے کی کوشش نہیں کر رہے دل دل میں اللہ اکبر اللہ کی عظمت قرآن حکیم کھول کے دیکھ لیں الحمد رب العالم سب طریقے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے پورے جہانوں کا رب ہے مالک ہے پھر یوم الدین مالک یوم مالک ہر چیز کا قیامت والے دن اللہ ہی مالک ہوگا اسی کی شان ہوگی پھر ای آبدو ای کا, کا نسطن تیری ہی سے صرف تیرے ہی سے مدد مانگ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر آگے قرآن میں پڑھتے جائیں آپ کو جگہ جگہ اللہ کی عظمتوں کی بری ملے گی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ واط آسمان اور زمین میں اللہ کی عظمتوں کی بری کے ڈنکے بج رہے ہیں حتیٰ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و سنا اللہ کی شان بیان کر رہی ہے امن شعین اللہ یو سب دہ بے حمد ہی ولا ہوں کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہی ہے لیکن ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے لینگویج نہیں ہمیں اس کی سمجھ آتی ورنہ کائنات کی ہر چیز جو بولتی ہے وہ اللہ کی عظمتوں کے برآئی بیان کر رہی ہے۔ چپے چپے کے اوپر فرشتے سبحان اللہ وب ہمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی اللہ اکبر بیان کر رہے ہیں تو ساری مخلوقات اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کر رہی ہیں لیکن ہم دل میں اس کو بٹھاتے نہیں اس لیے آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے خود اللہ نے اپنی عظمتوں کی بریائی بیان کی ہے ایتم الکرسی تو دیکھیں ایک آیت ہے سب سے عظمت والی آیت میں اس میں کیا ہے اللہ کی عظمت بیان کی ہے وہ علی العظیم کہ وہ سب سے اعلی عظیم ہے پھر نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سبحان عربی العظیم سبحان عربی العظیم سبحان عربی العظیم وہ ہم بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں سہانا ابی کہ میرا رب بڑا شان والا ہے اور بڑا اعلی و بالا ہے وہاں بھی اللہ کی و شان بیان کر سورہ الرحمن کے اندر کلو منحب کا وجہ رب جلال والا کرا ہو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا سوائے تیرے رب کی ذات کے یا سالو مانگ فیسما وات و اللہ ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے بھیک مانگ رہی ہے اللہ سے ہر چیز اللہ سے سوال کر رہی ہے کُ اللہ یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوگر ہوتے کل مالک الملک من تشا و تانز المل کمن تشا و عز من منتشا و تو ذل و منتشا خیر کہہ دو اللہ جی تو ہی عزت ذلت دیتا ہے سب قسم کی جو بزرگی ہے شان ہے تیرے ہاتھ میں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عظمت و شان بیان کی اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے پھر بھی ہم کہتے ہیں جی سپر طاقت فلاں ملک ہے لا حولہ ولا اللہ حول کو قوت اللہ بلّہ اور سب سے سپریم پاور اللہ کی پاور ہے اس لیے فرمائی کبھی یو نازیز دےشت اللہ بڑا زبردست ہے بڑا قوی ہے اسی لیے قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ خود فرمائیں گے اليوم بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے کیا کوئی جواب دے گا ہر چیز ختم ہوگی خود ہی جواب دیں گے لاہدار اس اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے اور کہار ہے اللہ اکبر کبھی تو ہم اللہ کی عظمت سمجھتے نہیں اللہ کی اگر عظمت خبر ہی ہمیں سمجھ آ جائے ہم گناہ نہ کریں علم یا علم بھی اللہ اللہ ہے یار میں فرمیا کہ لوگ دیکھتے نہیں جانتے نہیں ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے بچہ دیکھ رہا ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا کوئی ویسی ویسی حرکت نہیں کرتا بچہ دیکھ رہا ہے کسی کو بتا دے گا تو بچے کے دیکھنے کا احساس ہے تو بندہ ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں تبھی تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کا استحظار اور احساس نہیں ہے اس لیے بھائی اللہ کی عظمتوں کی بری کو ہر وقت سوچیں دل میں بٹھائیں اسی لیے ہمارے دادا پیر علامہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا یہ تقیہ کلام تھا بیان میں کوئی سو سو دو دو سو دفعہ حضرت کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے جس کا ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ جو صورتیں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں ان میں سورت مدثر بھی ہے یا مدثر کم فنزر وربا کا فقب اپنے رب کی عظمتوں کی برائی بیان کرو اللہ اکبر کبیرا تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ اکبر کبیرا واقعی قیامت والے دن جب اللہ کی عظمتوں کی برائی ظاہر ہوگی تو بندہ حیران اور پریشان ہو جائے گا تو اسی اسی زمانے میں اسی زندگی میں اللہ کی عظمت و کی کبریائی کا احساس کر لیں ورنہ قیامت والے دے دن تو بڑے بڑے فرعون مان جائیں گے بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جابر لوگ بھی مان جائیں گے سب اللہ کی ہمد و صنا کے ساتھ کوئی بات پوچھیں گے نا تو ہر کوئی اللہ کی حمد و صنا بیان کرنے لگ جائے گا فرعون بھی اور بڑے بڑے متکبر بھی ابو جہل اینڈ کمپنی سارے اللہ کی عظمت بیان کریں گے لیکن اللہ اس وقت نہیں مانے گا کہ دیکھ کر تو ہر کوئی مان لے گا امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دی ان کو دیکھو نشانیوں کو اور اللہ کو پہچانو اللہ کی عظمت کو سمجھو اللہ اکبر کا تو قرآن حکیم ایک مونو ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ہدایت میں سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا احساس پیدا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا تو دل میں کبھی زوفے عقیدت کو جا نہ دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے تو آج ہمارے ذہنوں سے اللہ کی عظمتوں کی بریائی نکل جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے ماحول میں ارد گرد ایمان کا تذکرہ نہیں ہے اللہ کی عظمت کا تذکرہ نہیں ہے جمہوریت ہے لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے حکومت لوگوں پر حکومت یہ جمہوریت ہے حالانکہ ہمارے ہاں اللہ کی حکومت اللہ کے لیے حکومت اور اللہ کی خاطر حکومت اور اللہ کے حکموں کے متاحت رہ کے حکومت ہوتی جدید یورپ نے اللہ کا تصور ہی نکال دیا جمہوریت میں سے بھی اپنی کتابوں میں سے بھی زیادہ سے زیادہ تیر مار لیں گے تو کہیں گے کہ نیچر ہے نیچر ہے نیچر کیا ہے بھائی جس کو تم نیچر نیچر کرتے پھرتے ہو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے فعال اللہ ما یورید وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یا فعال ما یورید ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے خالی خیالات سورات ہمارے پاس مضبوط بیس ہے کہ قرآن جو نظریات پیش کرتا ہے وہ اتنے انٹرنیشنل بین الاقوامی سچائی ہیں کہ کوئی ایک نظریے کو بھی نہیں توڑ سکتا قرآن کے ایک نظریے کو اس کے لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤں اگر قرآن کے کسی نظریے پہ تمہیں اعتماد, اعتماد نہیں ہے انکار ہے تو اس جیسا نظریہ اسی زبان میں پیش کر کے دکھاؤ نہیں پیش کرتی پوری دنیا نہیں چودہ سو سال سے پیش نہ کر ہے نہ کر سکتی ہے نہ کر سکے بھی. لیکن ہم ہاں مسلمان ارد گرد کے ماحول سے میڈیا سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے چیلنج تصورات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کیونکہ پڑھتے ہی نہیں سمجھتے نہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے اب ہر طرف جھوٹ کا تذکرہ ہو تذکرہ ہو, لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کاروباری نہیں چلتا حتیٰ کہ جھوٹ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا کیونکہ جھوٹ کا تذکرہ ہے ہر طرف ہم قانون سے سنتے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا اب یہ کتنی غلط بات ہے جس کو لوگ مانتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چلتا اس نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے کر لو جو کچھ ہوتا ہے موت کے بعد پتا چلے گا کیا کرتے رہو اقرا کتاب اکفا بے نفس کل یوم عریک حسیبہ پڑھا آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے یعنی اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جا یعنی ایسے ایسے غلط نظریات معاشرے میں پھیل گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھتے اب یہی کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل رہا جی جھوٹ کے بغیر تو نہیں اس زمانے میں گزارا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہی گزارا کتنے لوگ جو جھوٹ کے بغیر کما رہے ہیں کھا رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں جھوٹ اور بے سکونی یہ لازم و ملزوم ہے جو جھوٹ بولے گا ساتھ بے سکون ضرور ہوگا جو حرام کھائے گا پکی بات ہے اس کی انجن میں کچرا پھنسے گا وہ انجن چلے گا نہیں جیسے گاڑی کے انجن میں کچرا پھنستا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے نا اس کا بھی حرام کھانے والے کا اسی طرح کام خراب ہوگا بے سکون ہوگا اور ہتھی کہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کو بے سکونی بھی ہوگی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیوں بے سکون ہوں نیک لوگوں کو تو اگر کبھی زندگی میں بے سکونی ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے اس وجہ سے مجھے بے سکونی ہوئی یہ گنا ہوا ہے یہ غلطی ہوئی ہے اس وجہ سے بے سکون ہوا ہوں اور جو حرام مشتبہ کھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس وجہ سے بےسکون بس ٹینشن ہے ڈپریشن ہے اسٹریس ہے بس ایسے لفظ بولتے ہیں آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس لیے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکی بات ہے اللہ اس سے ناراض ہے اسٹام پہ لے میں لکھ دیتا ہوں کہ جو اللہ کا حکم توڑے گا سینکڑوں دفعہ اللہ کا حکم توڑے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہمارے ہاں تو ہمارے مشحف تو کہتے ہیں کہ جس بندے کی جس رات تحجت چھوٹ گئی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے جو اس کو تحجت میں نہیں جگایا تحجت نہیں پڑھائی ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں اسی کو علامہ اقبال نے کہا تیری سزا ہے نوائے سہر سے ماہرومی مقام شوق و سرور و نظر سے معرومی کہ کسی اللہ والے کو اس دنیا میں سزا دینی ہو تو اس کی تحجہ چھڑا دیتے ہیں وہ بچارہ پھر تڑپتا ہے منت تلا کرتا ہے اللہ کی اللہ کو مناتے ہیں اور سوچو جس کی تحجیت چھوٹ جائے حالانکہ تحج فرض نہیں ہے نفل ہے جس کی تہجے چھوٹ جائے وہ پریشان ہوتا ہے اللہ کو مناتا ہے اور جس کی فرض نماز چھوٹ جائے جس پر سزا مقرر ہے اور اس کو پرواہ بھی نہ ہو کہ فرض چھوٹ گیا ہے اور وہ بڑا پھرتا ہے ایکٹیو بن کے پھرتا ہے معاشرے میں تو اس کا کیا بنے کتنا وہ سکون ہوگا میں پرواہ کوئی نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرو <تصفح> اللہ <تصفح> بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد کرو ہم نہیں کرتے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں جو ذکر سے غفلت کرتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ بے سکون ہو جاتا ہے اور سست اور غافل ہو جاتا ہے وامنگ ذکر رب ہی یسلوک ہوا جو کہ اپنے رب کے ذکر سے اے راج منہ پھیرے گا ہم اس کو پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیں گے قیامت کے ہم ذکر سے غافل ہیں اسی لیے بعض اوقات بندہ بہت زیادہ استفار کرتے ہیں تو نفس کہتا ہے یار اتنا استفار کر لیا بس گنا معاف ہو گئے ہوں گے اب کیا استفار کرتے ہو تو اس وقت ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں تو تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس غفلت کے اوپر میں استغفار کر رہا ہوں اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر وقت ہی استفار کرنا چاہیے جب بندہ غفلت کے اوپر استفار کرنا شروع ہوتا ہے پھر اس کا دل حضوری کی حالت میں آتا ہے کیونکہ غفلت کے گناہ کو ہم گنا ہی نہیں سمجھتے حالانکہ غفلت کا گناہ ہی بڑے دوسرے بڑے بڑے گناہوں کو پیدا کرتا ہے لیے غفلت کو ام امراض کہتے ہیں کہ تمام مرضوں کی تام تمام گناہوں کی ماں ہے یہ اس گنا غفلت سے اور گناہ پیدے ہوتے اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا ولا تکم غافلین غفلوں میں سے نہ ہونا غفلت غافلوں میں سے نہ ہونا حضرت ایسے ہاتھ باندھنے سے نیند آتی ہے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے ایسے ہاتھ باندھ لیا جائے نا تو جسم کو سکون ملتا ہے تو اس کو نیند آنے لگ جاتی گو یہاں سکیزہ نازل ہو رہا ہے قرآن کی بات کر رہے ہیں لیکن کے <coughs> میری طرف دیکھیں آپ کو نیند نہیں آئے گی میں تڑپ رہا ہوں نا تو اس تڑپنے کا اثر ہوگا آپ پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ذبا ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ خوش ہو رہا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے تو دیکھنا چاہیے اس کی طرح <تصفح> تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت ایک طرح سے حساب وہوں فی غفلت مور لوگوں کا حساب بالکل قریب آگیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں اب غفل ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے حیرانی کی بات ہے جی بیوی کی بات سننے کا ٹائم ہے بچوں کی بات سننے کا ٹائم ہے دوستوں کی بات سننے کا ٹائم ہے جی عورتوں کی بات سننے کا ٹائم ہے رشتہ داروں کی بات سننے کے لیے ٹائم ہے اور رب العالمین کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہائے ہائے ہائے ظلم و یہ بہت بڑا ظلم ہے وماز علام اللہ ولا کن کانو انفس ہوں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے ظلم نہیں کیا یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کروں تو سوچو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی بات قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کل اللہ ہم سے بات کرے گا ولا یو کل اللہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کروں گا ایسے غفلوں سے اور ان کو بھلا دوں گا یہ بڑا عذاب ہے اصل میں جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بلا دیا اس لیے وہ غافل ہے اگر اللہ اس کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غافل نہ ہوتا اور جب ہم اللہ کو ہیں اللہ ہمیں بلا دیتے ہیں ہماری طرف سے پہل ہوتی ہے بلانے کی آیا نا سورہ حشر کے آخری رکوع میں یا یازین امن الق اللہ ولطن کدمل یا نفسما ہاں کدم الگ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل کے آمد کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا وط اللہ پھر اللہ سے ڈرولہ خبیر املون اللہ خبردار ہے جو جو تم عمل کر رہے ہو اگلی ایت میں سنانا چاہتا تھا یہاں تو بتایا کہ کل قیامت کے لئے دن کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو یہ ذرا سوچو حساب لگاؤ اپنا آگے فرمیا بلا تکون کلین کو ایسے لوگوں کی تیرے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اور یہ فاسق بن گئے نافرمان فرمان بن گئے یہ اللہ کی آیت ہے فض قرونی از قرکم تک فرون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر کرو میری نہ نہ کرو پہلے فرمایا تم ذکر کرو گے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا اب ہم یاد نہیں کرتے اللہ کو اللہ بھی ہم یاد نہیں کرتے تو بھائی یہ غفلت کو اگر اپنی زندگی میں سے نکال لو گے نا تو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو سب سے پہلے غفلت کو زندگی سے نکالو غفلت کا الٹ کیا ہوتا ہے ذکر ذکر آئے گا غفلت ختم ہوگی غفلت ختم ہوگی تو ذکر آئے گا ذکر آئے گا تو پھر آگے نیکیوں کے دروازے کھول جائیں گے آپ کے لیے اسی لیے قرآن حکیم میں تنہا شاہ ون کر بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے کم از کم اتنی دیر بے حیائی اور برے کام نہیں کر سکتے ولا ذکر اللہ اکبر آگے ہے الا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر تو گناہوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے یہ نکتا ہے یہاں کہ بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کیوں اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کرنے پاک ہے نا پاک جی وضو سے ہیں بے وضو ہیں ذکر قلبی تو آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں اور نماز ہر وقت پڑھنے کا حکم نہیں دیا لیکن ذکر ہر وقت کرنے کا حکم دیا اور ہر وقت کے اندر بندہ ماننا پاک بھی ہو سکتا ہے رات کو غسل فرض ہوا سویا ہوا ہے لیکن ذکر اس وقت بھی آپ کا دل کر سکتا ہے زبان سے ذکر جائز نہیں ہے دل سے ذکر کر سکتا ہے اس لیے ذکر کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی نہ غسل فضو نہ کچھ بھی نہیں مسجد بھی نہیں جانا بھی نہیں جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ کو یاد کرو تو اس کے لیے کثرت سے مراقبہ وقوف قلبی رکھنے سے دل جاری ہو جاتے ہیں اور دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے ہتھ کار والے دل یار والے پھر بندے کی غفلت ختم ہوتی ہے اب اس کے لیے کثرت مراقبہ باوزو رہنا وقوف قلبی رکھنا یہ تین کام کثرت سے کرے تو بندے کا دل اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے یا پھر اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے احساس ہو اللہ اکبر کبیرا اندر سے نکلے آپ کے بے اختیار نکلے اللہ اکبر یا بے اختیار اللہ نکلے آپ کے اندر سے اب پتہ چلا کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو بے اختیار اندر سے نکل رہی اگر اس ذکر کی حالت سے پہلے پہلے آپ فوت ہو گئے تو بڑے بڑے پھنسیں گے یہ یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا حکم دیا ہر حال میں مجھے یاد رکھو ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں یا یوحز آمنزکر اللہ ذکر کثیرہ قلیلہ نہیں کہا کثیرہ یعنی کثرت سے کرنے کا صرف ذکر کا حکم دیا نماز کا اور چیزوں کا حکم دی... نہیں دیا کیونکہ مثلا کبھی کھا ہے پی رہے باتھ روم میں ہے. ہر حال میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ذکر ہر حال میں کر سکتا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو ہے جاگ رہا ہے کسے باشد کوئی کام کر رہا ہو دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتا اتہ امام ربانی عظم نے فرمایا کہ اگر جس بندے کا ذکر دل ذکر سے جاری ہو جائے اگر وہ ہزار سال کوشش کرے وہ اس کی عمر ہزار سال ہو جائے ہزار سال کوشش کرے کہ دل اللہ اللہ نہ کرے پھر بھی وہ کرے گا اتنی اس کو ذکر میں فنایت ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نقش بندی مجددی ڈاکٹر کے پاس گئے تو اتنا ذکر دل جاری تھا بخار تھا تو اس نے نسخہ لکھنا لگا کہا آپ کا نام کیا ہے اب حضرت اس کے منہ کی طرف کہ میرا نام پتہ نہیں کیا ہے اب گیا حضرت نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے ان کا عبداللہ لکھ دو انہوں نے عبداللہ لکھ دیا بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے کہا یار مجھے اس وقت اپنا نام ہی بھول گیا اتنا ملا ہے مجھے اللہ کا نام یاد تھا مجھے اپنا نام ہی نہیں یاد آ رہا تھا اللہ اکبر کبیر یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی اپنا نام بھول گیا اللہ کا نام یاد ہے اللہ اکبر کبھی ہے ری پونے تو یہ ذکر کی ضرورت بتائی اب کون سی چیزیں بندے کو ذکر سے غافل کرتی ہیں کیونکہ ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے اس دور میں سب سے زیادہ بندے کو نا ذکر سے جو غافل چیز کرتی وہ موبائل ہے چیمپئن ہے غفلت کا کیوں ہر وقت دھیان رہتا ہے کس کا میسج آ رہا ہے کس کا جا رہا ہے کس کی گھنٹی بج رہی ہے کیوں ہر وقت بندہ اسی کے اندر دھنسا پسا رہتا ہے؟ سب سے زیادہ بندے کو غفل یہ چیز کرتی ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ میں پہلے ہر وقت موبائل کھولتا تھا اور پیٹی سی ایل کی گھنٹی لگائی ہوئی تھی میں ایسے بیٹھا ہوں تو میرے نا دماغ میں ایسے لاشعور میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. میں نے موبائل کو دیکھا وہ چپ ہے میں گھنٹیاں فیڈ ہو گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑے خطرناک ہے موت کے وقت بھی گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی تو کام خراب ہو جائے گا پھر میں نے اپنے موبائل کے اوپر اللہ اللہ کی گھنٹی لگائی اپنے حضرت کی آواز میں جو وہ توجہ دیتے ہوئے نا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو میں نے وہ گھنٹی لگا دی اب جب بھی موبائل میرا بجتا ہے پہلے بند رہتا ہے کبھی میں کھولتا ہوں تو وہ اللہ اللہ کی گھنٹی بجتی ہے میرے شیخ کی آواز میں تو ایک دن ایسے میں بیٹھا تو, تو اللہ اللہ میرے ایسے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں فون آ گیا تو فون تو نہیں تھا میں نے دیکھا وہ لاش میں اللہ اللہ فیڈ ہو گیا اب اس الو کے چرخے سے بھی ہم نے اچھا کام لے لیا اب جب بھی آواز آتی حضرت کی آواز میں کسی کو اجازت خلافت دے رہے ہیں اس وقت کی آواز کی گھنٹی میں نے لگائی ہوئی ہے کئی لوگوں نے میرے سے اس کو لیا تو بھائی سننا ہی ہے تو اللہ اللہ کی آواز سنو کیونکہ کان سے جو بندہ بار بار باتیں سنتا ہے وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں جا کے تو ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے <coughs> تو دل تو اللہ اللہ تبھی کرے گا کہ اس کے لیے کوشش کریں گے تو ایک تو موبائل سے پرہیز کریں کم از مز... آٹھ گھنٹے کھولیں اس سے زیادہ نہ کھولیں ورنہ یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے پونے گھنٹے کا بیان ہے حضرت کا وہاں جنگ میں کیا تھا موبائل کے اوپر تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے حضرت نے فرمایا کہ شیتان کو جتنے گمراہ کرنے کہ آلے ملے ان میں سب سے تیز ترین آلہ موبائل ہے جو ہر وقت دل کے اوپر موجود ہوتا ہے ادھر پڑا ہوتا ہے اور بج رہے بج رہے بج رہے تو دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اس کے بعد غفلت کی چیز آپ کے دفتروں کا ماحول ہے گھروں کا ماحول ہے کہ گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں ذکر کے تذکرے نہیں سیاست کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں قبر کی آخرت جدھر ہم جا رہے ہیں ہم سب قبر کی طرف جا رہے ہیں ادھر کا تذکرہ ہی نہیں ہے کوئی ذکر بھی کرے تو کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں والی حالانکہ صحابہ کے زمانے میں ہر وقت ہر طرف قرآن کی باتیں تھیں کہ یہ سورت نازل ہو گئی یہ رقو نازل ہو گیا اللہ کی باتیں تھی نماز کی باتیں تھی تہجد کی باتیں تھیں جہاد کی باتیں تھی ہر طرف آخرت کی باتیں تھی اب وہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز جو بندے کو غافل کرتی ہے یہ ماحول ہے اور تیسری چیز جو بندے کو غافل کرتی وہ شیطان کے وسوسے سے اس اسی لیے لیٹسٹ چیز کہتے ہیں نا یہ چیز لیٹسٹ ہے سب سے آخر میں آئی ہے تو قرآن کے سب سے آخر میں کیا چیز ہے سورن ناس تاکہ شیطان کا ہو ستیہ ناس اکبر اللہ والی کے پاس ایک نوجوان گیا ان کا کیا کر رہ جی امتحان دیا میٹر کا انتظار کر رہا ہوں رزلٹ کا ان کا قرآن ہی پڑھ لو اس وقت تک جب تک ریزلٹ آتا ہے ان کا نہیں پہلے پاس ہوں گے پھر قرآن پڑھیں گے تو انہوں نے شعر بنا دیا تیری حالت تو یہ ہے قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لے واس پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لے کہ سکون ناس اس وقت پڑھیں گے جب اپنا ستیہ ناس ہو جائے گا بھائی ستیہ ناس ہونے سے پہلے ناس کو پڑھو تاکہ شیتان کا ستیا ناس ہو جائے اگر سورت ناس نہیں پڑھو گے اپنی نمازوں میں چلتے پھرتے تو یہ شادان آپ کا ناس کر دے گا اسی لیے لیٹسٹ سب سے آخر پہ اللہ نے سورہ ناس رکھی ہے تاکہ سب کو پتا چلے آخری میسج اللہ کا یہ ہے کہ سورت ناس پڑھو کل کل کا حکم بھی ہے ساتھ حالانکہ آوز برب بر ناس سے بات شروع ہو رہی ہے کل علیحدہ چیز ہے آڈر ہے دیا ہے کہ کہو پڑھو پڑھو اس کو اشارہ ہے آخری تینوں صورتوں کی شروع میں کول ہے کہ اس کو ضرور پڑھو لیکن ہم اس سے غافل ہیں اور تیسری چیز بندے کا نفس ہے چوتھی چیز بندے کا نفس ہے جو اس کو غافل کرتا ہے اس کے لیے یہ ایت پڑھنی چاہیے وما نفس نفس بسو رحما ربی ربی غفور جب عورتوں کے چونگل سے یوسف علیہ السلام بچ گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑی تھی اور پانچویں چیز جو بندے کو یا دل کو غفل کرتی ہے لمبی امیدیں ہیں اگر مجھے یا آپ کو یہ یقین ہو جائے آج رات مجھے موت آنی ہے نیند آ جائے گی یا یہی ہو کہ دس دن بعد موت آنی ہے دس دن والے کو بھی نہیں نیند آئے گی وہ بھی روز جاگے گا لمبی امیدیں ہمیں غفل رکھتی ہیں اس لیے حدیشی میں فرمایا تورے عمل سے بچو لمبی لمبی امیدوں سے بچو یہ غافل کر دیتی ہیں بندے کو اور یقین کریں اگر یہ ہونا کہ ایک سال بعد مجھے موت آنی ہے پھر بھی میرا دل نہیں لگے گا دنیا میں کہیں چھوڑ یار جانا تو ہے سال بعد کیا ہے اگر ڈاکٹر کسی کو کہہ دے نا تو کینسر کا مریض ہے سال ہی ہے تیرے پاس ختم ہے آپ وہ بندہ سب چیزوں سے ہٹ کٹ جاتا ہے اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا اس کو نیند اچھی نہیں لگتی وہ بس تو استفاعی اللہ معاف کر دیں ہم تو جا رہے ہیں ہم تو تیرے پاس آ رہے ہیں تو یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں نا یہ بندے کو بہت غفل کرتی کہ جی میں کالی داڑھی والا ہوں میں تو بڈھا ہو کے دان نکل جائیں گے تو پھر مروں گا حالانکہ کالی داڑی والے بھی ایکسیڈنٹ ہو کے مر رہے آج کل بوڑھے کم مر رہے ہیں جوان زیادہ مر رہے ہیں سروے کر کے دیکھ لو تو تو چپ کر کے تصویر کے گھر بیٹھے ہیں جو باہر نکلے گا وہ فائر ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا بم پھٹ جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا ختم تو یہ لمبی لمبی امیدیں بھی بندے کو غافل کرتی ہیں اس لیے سمجھنا چاہیے آج رات میری آخری رات ہے آج دن آخری دن یہ سمجھ کے زندگی گزارو گے تو نفس شیطان ماحول سے جان چھوٹے گی اگر آپ نے سمجھا نہیں جی بڑی عمر پڑی ہے ابھی تو پھر بات نہیں بنے گی ایک ہمارے دوست یہاں رہتے تھے لوگ اتنا گفل ہے میں نے کہا بزرگوں بتاؤ کتنی عمر کل گئی اتنی کوئی نہیں عمر میں نے کہا پھر بھی حضرت بتائیے تو صحیح کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا کل کہ بس یہی بہتر سال یہی بہتر سال جیسے کہتے ہیں نا یہی دس سال تو میں حیران ہو گیا یار بونس پہ چل رہا ہے اور تو کہہ رہا یہی بہتر سال غفلت کی کوئی انتہا ہے کہ یہی بہتر سال لاہ بلّا کہ بہتر سال گزار بیٹھا ہے ابھی بھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس چند دن گزرے تو انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے تو یہ جو لمبی لمبی امید ہے نا کہ میں نے ساٹھ ستر سال میں بننا ہے یہ بندے کا بالکل اس کو آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی اس لیے میں نے اپنی والدہ سے ان پڑھ تھی چار بچے ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھا تھا ایک بات سیکھی کہ وہ موت کو بڑا یاد رکھتی تھی اور تو وہ بے پردہ کی انہوں نے مرنا نہیں پنجابی بولتی تھی انہوں نے مرنا نہیں بس اتنی بات کہتی تو اس والدہ کی سکھائی ہوئی بات یا ان سے سنی ہوئی بات کا اثر بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں بچپن کی باتیں پچپن میں بھی نہیں بھولتی تو یہی کہتی تھی کہ یہ مرنا نہیں انہوں نے تو اگر بندے کو یقین ہو جائے نا کہ میری باری لگنے والی ہے تو وہ اس کا دل ہی نہیں لگتا دنیا میں موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اس لیے بھائی باری لگی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں کب آ جانی ہے موت تو اس لیے ایک طرح سے حساب ہوں وہوں فی غفلت مو لوگوں کا حساب بالکل قریب آ ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو ذکر سے جاری فرمائے آمین وآخر و سنے و یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمانا یا اللہ قبر آخرت کی تیاری کا غم نصیب فرمانا آمی. یا اللہ یقین کامل نصیب فرمانا آمی. اپنا عشق اور محبت نصیب فرمانا آمی. یا اللہ کمیوں کو تاہیاں معاف فرمانے یا اللہ سب دوستوں کے دلوں کو ذکر سے جاری فرمائے یا اللہ سب کو اچھی مجالس میں آنے جانے اور آخرت کے تذکرے کرنے کرانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں ہر لمحہ قبر کی تیاری آخرت کی تیاری کا غم فکر نصیب فرما یا اللہ جو جو دلوں کی جیس شری دعی سب کی دعائیں قبول فرما اور یا اللہ آخری وقت ہے ہم سب کو لبر دل پہ